اور جبریل نے محبوب سے عرض کی ف ایک سو نو ہم فرشتے ناؤ اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمان ہے اور حضور کا رب بے ولی والا ناؤ